رب ہے سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور میرے بھائی کبھی آپ یہ دعا پڑھیں اور کبھی آپ یہ دعا پڑھیں جناب آشا فرماتی ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکو میں دعا پڑھا کرتے تھے سبحان کلّ ربنا و بھی اغفر فرلی پاک ہے تو کسی سے پاک ہے کسی سے پاک ہے ہر ایب سے ہر نقص سے ہر شرک سے پاک ہے تو کا تو پاک ہے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 سبحان کا تو پاک ہے اللہ ا اللہ ربانہ اے ہمارے رب وابی ہمد کا اپنی و سنا کے ساتھ اللہ اگر مجھے بخش دے اور آپ سبحان ربی العظیم کے اوپر گزارا کر کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی وہ بھی دو اچھی ہے وہ بھی اللہ کے سول نے پڑی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے اتنا سواب آپ کو زیادہ ملے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جتنے زیادہ فادآ آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو ثباب ملے گا تو یہ دیکھیں سبحان کا تو پاک ہے اللہ عم اللہ ربانہ اے ہمارے رب و بھی کا اپنی ہمد وصناخ کے ساتھ اللہ مغفلی اللہ مجھے بخش دے سبحان ربی العدیم آپ پڑھیں گے اس میں اللہ نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے ابھی ہمدی کا اپنی ہمد و صناح کے ساتھ اس میں دعا بھی نہیں ہے اللہ مغفلی یہ بھی نہیں ہے اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے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 تو برحال میرے بھائی یہ رقو کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ورنا نبی سرم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں تو آپ اس میں تنا کیا کریں کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں رب کو طرح طرح راضی کیا کریں رب کو طرح طرح راضی کریں کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے اس کے بعد میرے بھائی آپ رقو سے اٹھیں گے رف الدین کرتے ہوئے اللہ سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے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 وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی تقسیم کر دی ہے امام کہے گا سمی اللہ علیہ ملحمیدا اور مختدی کیا کہے گا ربنہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مختدی سمیع اللہ علیہ ملحمیدہ نہیں کہے گا تو مجھے بتائیں امام رب ناول کلحمد کہے گا کہ نہیں کہے گا جی اللہ کے رسول نے تو کہا کہ جب امام سمی اللہ علی ملحمیدہ کہے تم کہو رب ناول ولکل حمد میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سرو بتانا چاہتے ہیں کہ سمیع اللہ علیہ کے بعد آپ نے دعا کون سی کرنی ہے وہ دعا کون سی ہے ربنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمیع اللہ علی ملحمیدہ نہیں کہے گا اس لیے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے پہلے بتا دوں دونوں رائے جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمیع اللہ علی ملحمیدہ کہنا چاہیے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 یہ ایک حدیث دوسری حدیث مسلم شریف کی بیان کرنے والے انس ابل مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقو کے بعد کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں مولانا انصاف کریں انصل مالک کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقو کے بعد کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں